بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارك بارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض علوم کورس کے اندر عقائد کے باب میں ہم بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں اور آج کے سبق کے اندر ہم دوزخ کا بیان پڑھیں گے دوزخ کے بیان کے اندر فرماتے ہیں یہ دوزخ ایک مکان ہے کہ اس قہار و بار کے جلال و کہر کا مظہر ہے جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں ہے کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک شمع ہیں ایک چنگاری ہیں اس کی بے شمار نعمتوں سے یعنی جتنی نعمتوں تک ہماری عقل پہنچے ہمارے خیالات میں جتنی نعمتیں آئیں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک چنگاری ہمارے خیالات میں آئی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہے اسی طرح اس کے غدب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف اور اذیت ادراک میں آئے سمجھ میں آئے خیالات میں آئے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا یعنی خیالات کے اندر جتنے کے جتنے عذاب آئیں جتنی کی جتنی تکلیفیں اور مسائب آئے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی کے عذاب کی یہ ایک چنگاری ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بے انتہا ہے قرآن مجید اور احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالن بیان کرتا ہوں فرماتے ہیں کچھ کا بیان ہم یہاں پر کرتے ہیں جو قرآن پاک کے اندر اور صحیحہ کے اندر جن کا بیان آیا ہے اور بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اللہ تعالی کے عذاب سے جہنم سے پناہ مانگیں اور ان امال سے بچے جن کی جزا جہنم ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم دعا کرتی ہے مولا اس کو پناہ دے دے یہ پناہ مانگ رہا ہے اس کو پناہ دے دے قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو دو سے ڈرو بیشمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دو سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا فرمایا خطی وقودہ دو ذخ سے ڈرو دو سے بچو وہ دو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دو سے بچنے کا دو سے ڈرنے کا حکم رشاد فرمایا اور اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر دوزخ سے بچنے اور دوزخ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے یہ جو عام طور پر ناج ایک کفیہ کلمہ بکھتے ہیں کہ لوگا مینو آن ڈرایا رات کبردی کا کالی یہ لوگوں نے نہیں ڈرایا یہ رب تالا ڈرا رہا ہے رب تالا دوزخ سے ڈرنے کا سبق دے رہا ہے اور دوزخ سے بچنے کا سبق دے رہا ہے یہ لوگ نہیں ہے یہ رب تالا ہے یہ لوگ نہیں ہیں یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے صدقہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے عام طور پر یہ جو نات خان جو کفر کے ٹھیکےدار بنے ہوئے ہیں دوزخ سے بے خوف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کے اندر میں تو کیا میرا سایا بھی نہ جائے گا اس طرح کے کفری کلمات بک کر دوزخ سے بے خوف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوزخ کو اس طرح ہلکا بتایا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ دوزخ سے بے خوف ہو جائیں اور یہ کہا جاتا ہے جس دوزخ دو زخ ڈراوے دینے تیری دوزخ زخمول نہ سڑسوں اللہ تعالی کے ساتھ یہ عکڑ کر رہا ہے کہتا ہے کہ اے مولا جس دوزخ کے تو تراوے دے رہا ہے تیری دوزخ زخمول نہ سڑسوں یہ سارے کے سارے کفیہ کلمات ہیں اور یہ کفر کی ایک سکیم ہے کہ جب جہنم سے بے خوف ہو جائیں گے تو اب وہ امال کریں گے جن امال کا نتیجہ جنم ہے تو جب جہنم کا خوف ہی نہیں ہے تو یہ ان امال سے کیسے بچیں گے جبکہ خدا رسول مومنین کے سچے ایک دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان امال سے بچا جائے جو امال جہنم کے اندر جانے کا سبب ہیں جب ان امال سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے محفوظ فرمائے گا تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو دوزخ سے ڈرو اور فرمایا کم نارا بکونا سبل حجارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود بھی دوزخ سے ڈرو دوزخ سے بچو اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچاؤ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہر وقت جہنم سے پناہ مانگتے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے لیکن وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شمار مرتبہ دن کے اندر استفار فرماتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے جہنم کیا ہے فرماتے جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پیم آتے رہیں گے آگنی اور پتھر اس کا ایندھن ہے یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جائے جس کو سب سے کم درجہ کا آداب ہوگا اسے آگ کی جتیاں پنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب جو دوزخ کے اندر دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جہنمی کو دوزخی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کے بدن کے اندر خون ایسے کھولے گا جس طرح پتیلی کے اندر پانی کھولتا ہے اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے سب فدیہ دے دے گا عرض کرے گا ہاں فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا مگر تو نے ہمارا حکم نہ مانا فرماتے دو کی آگ کو ہزار برس پڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر اس کو ہزار برس تک بڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک اس کو مزید بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی فرماتے ہیں اب دوزخ کی آگ سیاہی سے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے جبری صلاح وسلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائے اور کسم کر عرض کی اگر جہنم کا کوئی دروگا جہنم کا کوئی چوکی دار اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی حیبت سے مر جائیں اور بکسم بیان کیا اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک تنس جائیں ایک کڑی ان پہاڑوں کو زمین کے اندر دنسا دیں یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں ہے بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاپ ہوتا ہے دشوار ہوتا ہے پھر بھی یہ آگ خدا تعالی سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جایا جائے, جائے مگر تعجب ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے دو کی گہرائی کو خدائی جانے کی کتنی گہری ہے حدیث مبارکہ میں اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو ستر برس میں بھی طے تک نہ پہنچے گی اور اگر انسان کے سر برابر شیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا یعنی آسمان سے زمین تک کتنی لمبی مسافت ہے ایک چھوٹا سا پرزہ سیسے کا اگر ڈالا جائے تو صبح ڈالیں گے شام آنے سے پہلے پہلے وہ زمین تک پہنچ جاتا ہے لیکن جہنم کتنی گہری ہے اگر پتھر کی بڑی چٹان اس کے اندر ڈالی جائے تو ستر برس تک اس کی تہ تک نہیں پہنچے گی پھر اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں بعض وادی ایسی ہے کہ جہنم بھی ہر روز ستر مرتبہ یا زیادہ اس سے پناہ مانگتا ہے یعنی بعض وادیاں ایسی ہیں کہ خود جہنم ان سے پناہ مانگتی ہے یہ خود اس مکان کی حالت ہے اگر اس میں اور کچھ بھی عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا مگر کفار کی سرگنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے لوہے کے ایسے باری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہ سکے بختی اونٹ عرب کا بہت بڑا اونٹ ہے فرماتے ہیں بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوگش درد بے چینی ہزار برس تک رہے تیل کی جلی ہوئی تلچٹ تلچٹ رقیق چیز کی تہ میں جو میل جم جاتی ہے تیل پانی یا کوئی رقیق چیز اس کی تہ کے اندر جو میل جم جاتی ہے اس کو تلچٹ کہتے ہیں فرماتے ہیں تیل کی جلی ہوئی تلچٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی سر پر گرم پانی بہایا جائے گا جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی ہار دار تھوڑ تھوڑ ایک درخت ہے فرماتے ہیں وہ کھانے کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک کترا دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدمو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے وہ گلے میں جا کر ٹھندا ڈالے گا اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس پانی کے اندر گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی وہ شوربے کی طرح بہ کر قدموں کی طرف نکلے گی پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ تونس کہتے ہیں سخت پیاس کو فرماتے ہیں سخت پیاس کے مارے جس طرح اونٹ پانی پہ گرتا ہے فرمایا جہنمی اس پیپ پر ایسے مریں گے پھر کفار جان سے آجد آ کر وہ مشورہ کر کے مالک دروغ جہنم کو پکاریں گے اے مالک علیہ السلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے مالکل تو سلام ہزار برس تک جواب نہ دیں گے ہزار برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے ہزار برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ جہنم میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو اس وقت ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدے کی آواز کی طرح چل کر روئیں گے ابتدان آنسو نکلیں گے جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے گالوں میں کندکوں کی مسل گڑے پڑ جائیں گے نالے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی کری کا معنی ہوتا ہے بدصورت کنونا فرماتے ہیں جہنمیوں کی شکلیں ایسی کری ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا دوستیوں کا جسم ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک تیز سوار کے لیے تین دن کی راہ ہو اتنے بڑے بڑے کندھے اور ایک ایک دار عہد کے پہاڑ برابر ہوگی کھال کی موٹائی بیالیس زرا کی ہوگی کھال اتنی موٹی زبان ایک کوس ایک کوس کہتے ہیں تین یا چار ہزار گز کو زبان ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر کسیٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینے تک ہے اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ چمبٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو لگے گا ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہیں رہے گی کہ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ تعالی وجل کو محبوب ہے جہنم کے اندر یہ انسانی شکل نہیں رہے گی جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر بھیجے گا ان تمام کی شکلیں بگاڑ دے گا فرماتے ہیں یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ وجل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے فرماتے جہنمیوں کا وہ ہولیا ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ آگ اس صندوق کے اندر آگ بڑکائی جائے گی اور آگ کا کفل تالا لگایا جائے گا پھر یہ صندوق ایک دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا پھر اس کے اندر آگ بڑکائی جائے گی اور پھر اس کو آگ کا کفل لگایا جائے گا پھر اسی طرح اس صندوق کو دوسرے ایک صندوق کے اندر رکھ کر اس کے اندر آگ بڑکائی جائے گی پھر اس کو آگ کا تالا لگایا جائے گا تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا یہ ساری کی ساری آگ مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے اور یہ عذاب والا عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت و دو وقت کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے پھر منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جنت والوں کو پکارے گا وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں سے نکلنے کا حکم ہو جائے پھر جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رائ مل جائے پھر ان سب سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے لہذا وہ موت ان کے سامنے ذمہ کر دی جائے گی اور فرمایا جائے گا اے اہل جنت ہمیش کی ہے اب مرنا نہیں ہے اور اہل نار ہمیش کی ہے اب موت نہیں ہے اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اور ان دوزگیوں پر غم پر غم ہوگا نسر اللہ الدنیا دنیا اللہ تعالی دوزخ اور دوزخ کے آماد سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے